کسی صاحب نے پوچھا کیا کسی شخص کے لیے اس کا مرشد افضل ہے یا اس کے والدین نیز دونوں میں سے کس کا حکم ماننا چاہیے بھائی شریعت کے مطابق اگر ہوں تو دونوں کا حکم ماننا چاہیے سمجھ ہاں اگر شہر شریعت کے مطابق حکم کر رہا ہے اس کا حکم بھی مانیں والدین اگر شریعت کے مطابق حکم کر رہے ہیں تو دونوں کا حکم ماننا پڑے گا دونوں کی اطاعت ہمارے نزدیک جو ہے وہ عزیزانے آنے گرانی ضروری ہے